اب میں ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ بنت سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاتا ہوں آپ رضی اللہ عنہا کا نام رملہ کنیت ام حبیبہ والد کا نام ابو سفیان اور والدہ کا نام سفیا تھا بعض معرخین نے آپ کا نام ہند بھی لکھا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی اعلان نبوت سے سترہ سال پہلے پیدا ہوئی شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھی ان کا پہلا نکاح ابید اللہ بن جہش سے ہوا تھا دونوں میاں بیوی بیک وقت مسلمان ہوئے اور دونوں نے ایک ہی وقت میں ہجرت کا شرف حاصل کیا حبشہ میں ان کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام حبیبا رکھا گیا اسی وجہ سے کنیت ام میں حبیبہ رکھی گئی لیکن عبید اللہ بن جہش مرتد ہو گیا اسلام چھوڑ کر عیسائی ہو گیا حبیبا اسلام پر قائم رہی سیدا امیبہ فرماتی ہیں کہ عیسائی نہ میں میں عیسائی ہو گیا ہے. میں نے اپنا خواب اسے سنایا کہ شاید توبہ کر لے لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا شراب و کباب میں مشہور ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا اب سیدہ حبشہ میں تنہا تھی بیان فرماتی ہیں چند روز بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص مجھے یا ام المؤمنین کہہ کر بلا رہا ہے میں بہت گھبرائی جب میری عدت ختم ہو گئی تو مجھے نجاشی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا سیدہ ام حبیبہ نے آپ کا پیغام منظور کر لیا آپ کے پاس یہ پیغام نجاشی نے اپنی باندی ابراہ کے ذریعے بھیجا تھا آپ رضی اللہ عنہ نے منظور کرتے ہوئے چاندی کے کنگن پازیب اور انگوٹھیاں کو جمع کر کے خود ان کا نکاح پڑھا چار سو دینار مہر مقرر ہوا جو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو دے دیے جو کہ ام حبیبہ کی طرف سے وکیل تھے اس طرح یہ نکاح ہوا لوگ اٹھنے لگے تو نجاشی نے کہا ابھی بیٹھیے۔ انبیاء علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ بھی ہونا چاہیے چنانچہ کھانا آیا ولیمے سے فارغ ہو کر سب رخصت ہو گئے چنانچہ سیدہ ام حبیبہ جب مدینے آئیں تو تمام حالات اور واقعات کہہ سنائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مسکراتے رہے نجاشی نے سیدہ ام حبیبہ کو بیل بن حسنہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں بھیجا تھا اور اپنی طرف سے انہیں گھریلو سامان بھی دیا تھا یہ نکاحہ چھے ہجری کے آخر یا سات ہجری کے شروع میں ہوا اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر چھتیس یا سنتیس سال تھی ابن حیسمہ نے اپنی تاریخ میں مصعب بن عبداللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے نکاح کیا تو اس زمانے میں ان کے والد ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے سیدہ حبیبہ سورت اور سیرت دونوں کے لحاظ سے ممتاز تھی آپ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ ہیں آپ کو اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی یہ اسلام سے محبت ہی تو تھی کہ ان کا شوہر عبید اللہ عیسائی ہو گیا تھا لیکن یہ برابر اسلام پر ثابت قدم رہی شوہر کے عیسائی ہونے اور علاحدگی کی پرواہ نہ کی اسلام سے محبت کا ایک اور ثبوت بھی ملتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے سیدہ کے والد ابو سفیان صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبر دی کہ ابو سفیان مکے سے صلح کی مدت بڑھانے اور عہد کو مضبوط کرنے کے لیے آ رہا ہے ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مدینے میں پہنچے تو اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر بھی گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا جب وہ بستر پر بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فوراََ آگے بڑھ کر بستر لپیٹ دیا ابو سفیان کو بیٹی کی اس بات پر غصہ آ گیا تیز لہجے میں بولے بیٹی تو نے بستر کیوں لپیٹ دیا ہے بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھا سیدہ نے جواب دیا ابا جان یہ دنیا کی مقدس ترین ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اس پر ایک مشرق جو شرط کی نجاست سے آلودہ ہو نہیں بیٹھ سکتا یہ سن کر ابو سفیان جھنجھلا اٹھے اور غصے میں بولے اللہ کی قسم تو میرے بعد بہت سی خرابیوں میں مبتلا ہو گئی ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا میں خرابیوں میں مبتلا نہیں ہوئی اور ان کے غصے کی پرواہ نہیں کی اور کہا میں کفر کے اندھیرے سے نکل کر اسلام کے نورے ہدایت کی روشنی میں داخل ہو گئی ہوں اور ہے کے سردار ہو کر کو پوچھتے ہیں جو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں کسی کا کچھ بنا سکتے ہیں نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں آپ حدیث پر شدت سے عمل کرتی تھی دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتی تھی وفات کے وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ علح کو بلایا اور فرمایا مجھ میں اور تم میں وہ تعلقات تھے جو سوکنوں میں ہوتے ہیں ہم میں کبھی کبھی بتقاضائے بشریت کوتا ہی ہو جاتی تھی اس لیے مجھے معاف کر دیجئے اور میرے لیے دعائے مغفرت کیجئے اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ علہ نے فرمایا تم نے مجھے خوش کر دیا اللہ تمہیں بھی خوش رکھے آپ رضی اللہ عنہ فطرتن نیک تھی ان کی ایک حدیث سے دین کی محبت کا یہ بات سنی ہمیشہ نوافل پڑھے کبھی ان کو ترک نہیں کیا آپ رضی اللہ عنہ کے ہاں, عبید اللہ بن جہش سے دو بچے پیدا ہوئے ایک عبداللہ اللہ دوسری حبیبا چوالیس ہجری میں مدینے میں انتقال فرمایا اس وقت ان کے بھائی سیدنا امیر معاویہ کی خلافت تھی وفات کے وقت عمر تہتر سال تھی اللہ تعالی کی ان پر ہزار ہا رحمتیں